دیجئے من کان و و و عدو لجبریل, لجبریل جو کوئی بھی ہو جبریل کا دشمن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ہو اعلیٰ تو یقیناً اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اعلیٰ قلطی کا آپ کے دل پر بزن اللہ اللہ کے حکم سے مسجد قندی ماں بینہ تو دہی تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں وہ اور ہدایت ہے اور ہے للمؤمنین مؤمنوں کے لیے من ادب دل لاہی جو کوئی ہے ادوبند دشمن دل اللہ کا و مالی اور اس کے فرشتوں کا و رسول ہی اور اس کے رسولوں کا و جبریلا اور جبریل کا وی کال اور می کا عیل اللہ کام نلوا تو یقینا اللہ تعالی بھی واخروں کا دشمن ہے سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور بنی اسرائیل کی ہٹ دھرمی ذکر کروائی ہے اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم پر نازک کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے علاوہ اور دیگر وحی پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی یہ بات یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے راد کی کہ ایسی بات نہیں ہے جو وحی تم پر کی گئی تھی تورات کی صورت میں تم اسے بھی حقیقت میں نہیں مانتے کیونکہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تھا تو یہ اسے سے روح ردانی کرتے تھے اس کو مانتے نہیں پھر اسی طرح کیسے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا اگر داخل بھی کرے گا تو ہم جلد ہی نکل آئیں گے ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے یہ بات بھی ان کی راز کروا دی کہ جس نے بھی کوئی بڑا گناہ کیا تو اس کا وہ بڑا گناہ اس کو گھیر لے گا بڑے گناہ سے مراد کفر و شرک جس نے بھی کفر شرک دیا اس کا کفر و شرک اس کو گھیر لے گا اور بالآخر وہ جہنم میں جائے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو اہل ایمان ہیں نیک سال اعمال کرنے والے ہیں یہ لوگ جنتی ہیں یعنی جنت میں داخلے کا سبب بنی اسرائیل میں سے ہونا نہیں بلکہ جنت کے اندر داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا سبب ایمان اور عمل سارے ہیں اور پھر چونکہ ان کو اپنے آمال کا علم تھا اسی بنا پر یہ بڑی لمبی لمبی زندگی کی آرزمیں اور تمنا کرتے ہر ایک بندہ ان میں سے چاہتا کہ کاشت اسے ہزار سال کی عمر دی جائے مشرق بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے باقی نافرمان ہوتے ہیں وہ بھی بڑی لمبی عمر کے خاماں ہوتے ہیں کہ قیامت میں ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے لیکن یہود بوجھ مشرقین سے بھی زیادہ حریص تھے زندگی پر کیونکہ ان کو تو معلوم تھا انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ کیا کچھ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ایمان والوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور کیا کچھ عذاب اور سزائیں اللہ خانہ و تعالی نے کافروں کے لیے نا فرمانوں ماننے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں تو پچھلے تیر کا جو شرپ تھا وہ کئی مختلف اسباب میں بنا پر تھا تو جو یہود کا کفر تھا وہ ہٹ گرمی ضد اور انا کی وجہ سے تھا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرتے تھے اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے کچھ سوال کیے کہا کہ ان سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے گئے تو آپ نے ان کے جوابات دے دیے بالکل صحیح اور درست پھر <تصفح> آخر میں نیت تو ان کی یہی تھی کہ ہم نے ماننا نہیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ پر وہی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے ہر نبی پر کوئی نہ کوئی فرشتہ وحی لے کے آتا ہے تو آپ کے پاس وہی لانے والا فرشتہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرین مجھ پر وحی لے کے آتا ہے تو کہ آپ پر می کا لے کے آتا تو ہم آپ کو مان لیتے لیکن چونکہ جبریل وہی لے کے آتا ہے جبریل تو بڑا سختی والا اور لڑائی والا فرشتہ ہے یہ تو لڑائی اور جنگ لاتا ہے لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں یہ کہہ کر انہوں نے رد کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہ جبریل جنگ اور جدال والا لڑائی جھگڑے والا فرشتہ ہے یہ ہمارا دشمن ہے لہذا ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کا انہیں جواب دیا فرمایا من کان عدو جبریلا انہیں کہہ دیجیے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے تھا انفی کا وکر نیلا اس جبرین نے تو آپ کے دل پر جو وحی نادر کی ہے یہ اللہ کے حکم سے کی ہے اب اصل میں ان کو جو ساڑھ تھا جو اصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ نبی بڑی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا اس وجہ سے وہ نبوت اور اخالت کو ماننے کے منکر تھے انکاری تھے اور بہانے اولٹے سیدھے طرح طرح ترا کے تراشتے تھے روبا درمیان میں صرف یہ تھا کہ یہ فضیت بنی اسرائیل کو کیوں نہیں ملی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا اسی طرح آج بھی ایک فرشتہ ہے ایک فرقہ روا کا فرقہ غریبیہ یا اییا وہ بھی یہ احتقاد رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جبریل ہم ہے اتنا اصری چیوں میں سے ایک گروہ ہے دشمن کیوں ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا تھا سگیر نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں ملی جلتی تھی تو جبریل نے علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وقینہ رکھا ان کو نبی بنا بنانا کیسا گوسا اور گٹر قسم کا عقیدہ ہے گنداشن اللہ تعالی فرما رہے ہیں من کان نہ الجبریل بل جبریلا کا عندہ ہو نزلہ ہو آج نلہ تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ جبریل امین نے آپ کے دل پر وحی نازل کی ہے اللہ تعالی کے حکم سے مسلط فرما بہنا يَدَيْهِ اور یہ وحی ایسی بھی نہیں ہے جو انوکھی ہو اور کوئی نئی بات کرتی ہو بلکہ جو کچھ اس سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے توحات و انجیل کی شکل میں یہ وحی اس کی تصدیق بھی کرتی ہے وہ بدن اور ہدایت ہے وہ شرا اور خوشخبری دیتی ہے للمؤمنین مؤمنوں کے لیے من كان ولاکتی ہی و رسولی ہی و جبریلا و می کال ابلکا فیری دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے تو جبریل کو یہ اپنا دشمن کہتے ہیں تو جبریل اور میکایوں میں تو دوستی ہے کہ وہاں بہن دشمنی تو نہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے حقیقت میں میکا کے بھی کچھ نہیں لگتے یہ اس کے بھی دشمن ہیں اور اللہ سبحانہ کھایا ہوا تعالی سے بھی دشمنی انہوں نے پالی ہوئی ہے من کہنا عید اللہ تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکا سے ہی اور اس کے فرشتوں کا وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں کا وہ جبریلا اور جبریل کا وہ می کا عید اور می کا عید کا فرین تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے یہ کہہ کر اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جبریل کو اپنا دشمن کہنے والے کافر ہیں می کا کو اپنا دشمن سمجھنے والے کافر ہیں اللہ کے فرشتوں کو دشمن قرار دینے والے رسولوں کو اپنا دشمن قرار دینے والے یہ کافر ہیں ایمان پر نہیں ہیں تو یہود کا کفر اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تھا آلانے والے کا یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو ہمارے آج کل کے ٹی وی سکالر ٹیلی ویژن سکالر دانشگار بنے کرتے ہیں جو دانشبار نہیں دانشور ہیں, دانشوار ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں हाँ. غیر مسلم ہوتا کیا ہے لفظ غیر دنیا میں کوئی نام نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ غیر یہ کوئی نام نہیں غیر تو صرف ایک خاص گروہ کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ مسلم باقی سارے غیر مسلم اب ان غیر مسلموں کا نام بھی تو کوئی ہوگا غیر مسلموں کو کہا جاتا ہے کافر یہودی عیسائی ہندو سکھ مجوسی یہ سارے غیر مسلم لفظ غیر سے کسی کا نام نہیں ہوتا ایسے ہی وہ بیچارے جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہاں قرآن دھیش کو سمجھ نہیں سکتے ہماری عقل تھوڑی ہے قرآن دھیش کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ دائیں بائیں کی جو باتیں ہیں وہ بڑی بڑی کتابیں وہ سمجھ آ جاتی ہیں ان کو قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے یہ نہیں سمجھ آتا اور جو مشکل کریم کتابیں ہیں فکا کی وہ سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتے چونکہ ہم سوئ نہیں سکتے انتہا کسی بڑے کی تقلید کریں گے اچھا اپنے علاوہ باقی کو کیا کہتے غیر مقلد تقلید کرنے والا مقلد اور جو تقلید نہ کرے غیر مقلد اب غیر مقلد یہ کوئی نام نہیں غیر مقلد ہے کیا غیر مقلد کو کہتے ہیں مقلد کے مقابلے میں ہوتا ہے مجھتا اب چونکہ لفظ تو اس طرح ایک اب بھی ہے یہ نہیں بولتے اسے غیر مکلم اچھا وہ ہمارے جو جوید گام جی جیسے بڑے ٹی وی ستارہ رہے کہتے ہیں کہ جی یہ مسلم اور اہل حساب کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے اہل کتاب کافر نہیں کیا ہے غیر مسلم اچھا مرزائی وہ بھی کافر نہیں جوید گام دی اینڈ کمپنی جو ہے کہتے ہیں مرزائی کافر نہیں غیر مسلم اپنی طرف سے بڑا لکتا چھوڑا ہے انہوں نے شوشا اور سمجھ اپنے آپ کو نہیں آتی بڑے خود سبھی بنے سکتے ہیں کہ لفنے غیر کوئی نام نہیں کوئی اسم نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ ہوا سال نے یہاں پر وعدے کر دیا ہے سعم اللہ کاف جو یہود یا جو بھی جبرین کو اپنا دشمن کہتا ہے سن لے اللہ کا دونوں کا دشمن ہے اشارہ کیا ہے کہ یہ احتساب رکھنے والے کافر ہیں اہل کتاب کافر ہیں جو مسلم ہوگا وہ مسلم جو مسلم نہیں وہ کافر ہے دو تقسیمیں ہیں تیسری کوئی تقسیم نہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ کہ آیا نات اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں واضح آیات نازل کی ہیں بغایا پُرو بھی ہا علفاطون اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق ہی فاسق نافرمان اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہی اللہ سبحانہ ہوگا تھا کی طرف سے نازل کردہ آیات بید کا انکار کرتے ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اللہ کی نازل کردہ آیات کا انکار کرنے والے نہیں ہوتے تو یہ جو لوگ آپ پر نازل کردہ آیات کا انکار کر رہے ہیں یہ فاصف ہیں نافرمان ہیں اللہ کے داغی ہیں تو ان کا یہ دعویٰ اللہ واہبا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب ہیں یہ بھی اللہ نے توڑ دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نادر کردہ وہی کا انکار کرنے والے فاطف ہوتے ہیں نا فرمان ہوتے ہیں باغی ہوتے ہیں اللہ کے محبوب نہیں اللہ کے باغی رواط اللہ آحد و احدن نابا ہوں فریق المن اور کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد وعدہ عہد و پیمان کیا نابا ہو فریق ان میں سے ایک گروہ کو ایک گروہ نے اس وعدے کو پھینک دیا یعنی توڑ دیا بل اکتر ام لائق لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ نبی آخر اس زبان پر تم نے ایمان لانا ہے ایمان نہیں لے کے آئے کئی عہدوں پیمان اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے یہود سے کیے گئے لیکن وہ سارے وعدے انہوں نے توڑے اللہ رب العالمین کے ساتھ جب بھی کوئی وعدہ ہوا یہودیوں نے رحت سیکنی کی وعدے کو توڑا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں یہود میں سے جو اپنے وعدے پر قائم رہے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی. اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے یہود کی اس قدر بغاوت اور نافرمانی کے باوجود انصاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بل اقت کرو ہم لائف میں سے اکثر بے ایمان سارے نہیں پہلے کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے اہد پر قائم رہے اور کسی کا ہی فوت ہوئے اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پا لیا اور آپ پر ایمان لے آ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح دیگر صحابہ رام جو پہلے اہل کتاب کے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے اسلام قبول کر دیا اور جب ان کے پاس رسول لے کے آیا اللہ کی طرف سے مصدقل لما معاہم تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے ایسی چیز وہ لے کے آیا رسول ان کے پاس آیا اور وہ رسول تصدیق کرتا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس موجود ہے یعنی ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تو رات و انجین موجود ہے اہل کتاب کے پاس وہ رسول اس کی تصدیق کرنے والا تھا نابادا فریق من مین اللہ اول کتاب تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو وراء عظہور اپنی پیٹھوں کے پیچھے اللہ ہم لا یا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ایسے ہو گیا جیسے ان کو پتہ ہی کوئی رسول موسا علیہ سلاط والسلام کے بعد عیسی علیہ سلاط و کا کئی رسول اور یہ سارے کے سارے رسول اللہ سبحانہ و تو کی طرف سے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت و رسالت ملی تھی تو یہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد کرواتے تو اہل کتاب اہل توغات میں سے ہی کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پسے پس پش پھینک دیتے تھے اللہ نے کتاب کے اندر بانٹا لیا تھا کہ تم نے رسول و نبیوں پر ایمان لانا ہے نہیں ماننا اور ایسے ہو جاتے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں ان کو ہم لام تبرماۃ الشیام علام القسم المان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے, تھے اور یہ دوسرے چین کو نشانیاں بتایا کرتے تھے یہ آخری نبی آئے گا وہ اس طرح کا ہوگا اس کا یہ اخلاق ہوگا یہ کردار ہوگا یہ یہ نشانیاں ہوں گی وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی نبی آ گیا تو انہوں نے نہ مانا اب انہیں اچھے تین میں سے جنہوں نے یہودیوں کی باتیں سن رکھی تھی ان کی باتوں کی وجہ سے نبی پری مان لیا اب انہوں نے پوچھا کتاب سے کہ تم مانتے کہ انہیں اس طرح انتظار کر رہے تھے کہتے ہیں یہ وہ نہیں جو ہم کہتے تھے یہ وہ نہیں تو یہ ایسے دھوکے باز اور جھوٹے قسم کے لوگ اور جب ان سے کوئی بات نہ چل سکا تو پھر وہ چھ ہڈوں پہ اتر آئے یہودیوں نے بڑا زور لگایا اسلام کی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے بند کرنے کے لیے لیکن کامیاب نہ ہوئے تو اب انہوں نے کیا کیا و تبرما تت الشیاتی علام القی انہوں نے اس چیز کی پیروی کی اس کے پیچھے پڑ گئے ماسط الشیادین جو شیطان پڑا کرتے تھے علام کی سلیمان سلیمان کی حکومت میں سلیحمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار حکومت دی تھی من انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ حگلی ملکہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے شایانے شام نہ ہو اللہ نے ان کو چرند پرند پر انسانوں جنوں پر حکومت دی تھی اور یہود کہتے تھے کہ سلیمان علیہ ری سلاۃ وسلام کی حکومت جادو کی وجہ سے قائم ہے سلیمان رحی سلاطلام جادو جانتے تھے جادو کی وجہ سے انہوں نے جنات کو اپنے تابع کیا ہوا تھا اللہ سے خانہ نے اس کا انکار کیا اور نقی کیا اور بتایا کہ جادو یہ قہر ہے یہ سلیمان ریسلاط والسلام نے نہیں کیا بلکہ شیاطین سلیمان علیہ سلاط وسلام کے دور میں یہ جادو سیکھنے سکھانے والا کام شیاتی کیا کرتے تھے اور یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کے لیے جادو ٹونے کے پیچھے لگ ہیں اور انہوں نے جادو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن آسم نے جادو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کنگی کے بال وہ منگوائے اس کو کنگی کے اندر کنگی کے دانوں میں اس کے ساتھ گریں لگائی بارا اور اس کو زربان کے کنویں کے اندر وہ خجور کے دنے کے نیچے چبا کے رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی ازباج متحرات کے پاس جاتا ہوں لیکن جاتے نہیں ہوں شک ہوتا تھا ان کو کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے لیکن کیا نہیں ہوتا تھا اتنا اثر اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا خیر اس مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعۂ وسیع اطلاع دے دی دو فرشتے بھیجے آپ کے سرانے کھڑے ہو گئے انہوں نے آپس میں باتیں کر کے آپ کو سارا قصہ سنچھا دیا وہاں سے وہ رکنیں سے جادو نکالا گیا اس کو ضائع کیا گیا آپ کی صحت بحال ہو گئی یہودیوں نے یہ اوچھا حق بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا جب اپنے باقی دلائر کے میدان میں وہ ناکام ہو گئے وقت نے کی ماں کی تصرطین ہوں جو شیطان پڑھتے تھے علا ملکی سلیمان عصلیمان کی حکومت میں وہ ماں کا فرآسلیمان الصلیمان نے فکر نہیں کیا ولاکن شیاطین کا فر اور لیکن شیطانوں نے فکر کیا نا پر سکھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے سی تھے سیاطین کو جادو سکھاتے تھے تو یہ بھی اسی جادو کے پیچھے لگ گئے بار ان سیلا ہارو تبا ماروت اور وہ چیز جو ہاروت ماروت دو فرشتوں پر باپن شہر میں نازل کی گئی اس کے پیچھے پر ہے اللہ سبحانہ خانہ ہوگا نے ہاروف فارون یہ دو فرشتے تھے ان کو آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا تھا اور انہیں کچھ علم سکھایا تھا جس کا استعمال بعض حالتوں میں تو کرتا یہ جادو نہیں تھا شہر الگ چیز تھا جادو الگ چیز تھی اور یہ جو ان دو فرشتوں کو دیا گیا تھا اور یہ لوگوں کو سکھاتے تھے یہ ایک الگ چیز تھی اور اس کا استعمال بات حالتوں میں کفر تھا اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بھی یہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں مجید کی آیات کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہم <القیامة> نے ان کے درمیان قیامت کے لیے عداوت اور دیا. یہ آئےت تویز بنا کے دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان نچای پیدا کرنے کے لیے یہ لڑائی جھگڑے اور عداوت اور غبل پیدا کرنے کے لیے قرآن کی یہ آئےت استعمال کرتے ہیں لکھتے گھول کے پلاتے ہیں تحیل بناتے ہیں پڑھ پڑھ کے چھوٹتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں آپ سنڈے میگزین مڈ ویک میگزین کر وہ بڑے بڑے پیار عامر سنیاسی بابا سنگ دی محبوبہ کے قدموں میں پریشان شوہر ناکام شوہر پریشان کی وی چالیس سال تک بنگلہ دیش پہ چلا وہ ہے کیا یہی سارا جادو نا جس کو نجوالے کو گھر کرا دی اور یہ تحویریں محبت کرتے ہیں وہ القئی تلئی کا محکا کر منی یہ آئی لکھتے کا اشارہ کا صورت بھی سوچتی ہے یعنی قرآن ہے اللہ کا نادل کرتا کلام ہے لیکن اس کا اس انداز میں استعمال یہ خبر ہے جادو کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا تو یہ تو فرق ایسے ہی ہاروط بارود کو اللہ سبحانہ چھاكا ہوا نے کچھ سیرت دے کر بھیجا تھا آزمائش کے لیے یہ جادو نہیں تھا یہ الگ چیز تھی سیاتی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ہارود بارود فرشتے لوگوں کو کچھ اور سکھاتے تھے اب وہ اس حارود بارود سے جو لوگ سیکھتے تھے سیکھنے کے بعد اس کو غلط کاموں کے اندر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. وہی کام یہودیوں نے دیکھے وہاں کا پارا سلائیمان ہوں نے کفر نہیں کیا غلطیاتی نا لیکن شیطانوں نے کفر کیا نا سستے کرا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وہاں اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ان زیر علی کئی جو نازر کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں حاروط مارو پر یہ حارو مارو یہ مالا قین سے بدل ہے فرشتوں کا نام ہے تو کئی ایسے بھی موجی قسم کے لوگ ہیں اپنے آپ کو اگلے قرآن کہنے والے کہتے ہیں یہ حاوت کا روٹ شیاتی تھے فرشتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالا کئی فرشتے وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے نہیں تھے شیطان عجیب ہی لوگ وہائیو علیہ منہ دن عقاء یصولہ انا مانا انفکنصن فلاں اور وہ دو فرشتے کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے فرقہ کہ وہ دونوں بتاتے کہتے انہ عن فکنسن ہم آزمائش ہیں فلاں تقرر تو ابھر نا تھا یعنی یہ جو ہمیں علم دیا گیا ہے ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ واعض آزمائش ہے ہم آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں اس کا صحیح کرنا ہے کفر میں اس کو استعمال نہیں کرنا لیکن پیسہ وہ لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما پر ہی جس کو سیکھنے کے بعد وہ میاں بیوی کے درمیان جزائی جاتے یعنی وہ جادو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اس طرح لوگوں نے آج قرآن کو جادو کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ بےلہ مگر اللہ کے حکم سے وہ ایسا اللہ اور وہ ان سے سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا ولا ان کو نفع نہیں دیتا تھا والا علی اور البتہ جان اللہ کہ جس نے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا شارو بھی انکوسا ہوں اور جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا وہ بہت بری چیز ہے لو کان وغن کاش کے وہ جان لیتے و لمن و تف اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تصویر اختیار کرتے اللہ بلّہ خیر تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے لو کان و کاش کے وہ جانتے ستے تو یہ جادو ہے اثر رکھتا ہے کچھ لوگوں کے ویسے من کریں جمعر مسلم کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ جادو ہے ہی کوئی نہیں جادو کہتا ہے شکدہ بادی ہے جادو کی حقیقت کے ہی جین کا نہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا جو جادو کی روایات ہیں بخاری مسلم جن کو وہ ضعید قرار دیتے ہیں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا ہے ص اللہ کا علیہ الطان شیطان میرے بدلوں پر تیرا سلطہ تیرا تسلط قائم نہیں ہوگا اور جادو تو شیطانی عمل ہے اور اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی پر جادو ہوا تھا تو پھر نبی پر تو شیطان بھی ہو گیا لہذا یہ قرآن کے خلاف حدیثیں وہ ان کا حد کر دیتے ہیں حالانکہ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف نہیں ہیں قرآن میرا تو نیشا کا سلطان میرے بندوں کے اوپر تیری سلطنت تیرا سلطہ تسلط قائم نہیں ہوتا تو نبی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے نتیجے میں تسلط قائم شیطان کا نہیں ہوا بلکہ صرف تھوڑی سی بھول تھی جو ان میں پیدا ہو گئی وہ بھی یہ ایک کام کیا نہیں ہوتا تھا سمے پیسے میں کر لیا صرف یہ بات بات اور اللہ نے یہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ اہل ایمان کو علا مستحت روپیے نے شیقانی کا شیطان کی طرف سے ان کو چوکا تکلیف پہنچتی ہے لیکن وہ فورا نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں سہج نصیحت بن جاتے ہیں تو شیطان کا اثر اہل ایمان پر ہو جاتا ہے لیکن شیطان کا تسلط قید نہیں ہوتا اہل ایمان پر یہ فرق ہے تھوڑا بہت پہنوا اسلوہ شیطان کی طرف سے اہل ایمان کو آ جاتا ہے لیکن کلی طور پر وہ شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اور پھر جی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے و اما یوم سی انّا کا اگر شیطان آپ کو بھلا دے فلا تو اگر ذکرات القوف اس تو ظالم قوم کے ساتھ یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نبی کو بھلوا سکتا ہے تو جادو میں کیا ہوا اس شیطانی عمل کے ذریعے نبی میں کچھ بھول پیدا ہوئی نا تو وہ تو قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ شیطان نبی کو بھلا سکتا ہے اور شیطان اگر آپ کو بھلوا دے تو یاد آنے کے بعد ذالب قوم کے ساتھ نہیں بیٹھے گئے بھول ہو جانا یہ نبی میں ایگ نہیں ہے انسان ہے نبی بھی بھول سکتا ہے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں اس سے پہلے جیسی آئے آئے لاسالی کا ان شاہ اللہ بدربا کا ادا نصیبہ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا اگر ایسا کہنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کریں ان شاء اللہ کہے بغیر نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں ہاں اگر آپ بھول جائیں بد پر ربا کا اگر آپ بھول جائیں تو رب کا ذکر کریں نماز میں سجدہ صاحب یہ کیا ہے نبی کی بھول ہے تو نبی کا بھول جانا یہ کتاب و سنت سے سابق ہے تو لہٰذا ان روایات کا انکار کرنا کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں ان کے دماغ کے خلاف ڈال... था, था, حقیقت میں قرآن کے موافق اور مطابق ہیں تو جادو بر حق ہے اس کا مانا یہ نہیں کہ جادو کرنا جائے مطلب یہ کہ جادو اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک علم ہے اثر انداز ہوتا ہے سیکھنا سکھانا کرنا کروانا حرام ہے افر ہے بندہ دائرۂ اسلام سے خارج اور مرتاب ہو جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے والا پیسہ معاشروں لو کام یا الام جو یہ نے کام سیکھا ان کے لیے بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا لو کام یا اگر یہ جان لیتے پیچھے لاتا نے کہا والا البتہ تحقیق ہوگا کہ جو بھی جادو کرے کرائے گا آخر تمہیں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ بات انہوں نے جان لی اور آگے کیا کہا ہے لو کا جان لیتے پھر کہا ہے اگر وہ ایمان لے آتے سب اختیار کرتے اللہ کی طرف سے ملنے والا سواب زیادہ بہتر تھا لو کام یعلم کاش کے وہ جان لیتے پتہ بھاؤ نے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے پھر بھی اللہ کرنا رہے ہیں لو کام یعلم سمجھانا یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ آنا ہوا کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو بندہ اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ جاہر ہی ہے جاننے کے باوجود وہ لا علم ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توقیق دے وہاں